وهم إلا ليقربونا إلى الله ذلكم الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 ألا هو العزيز الغفار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 113. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 114. الله ربكم له الملك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 وَلَا را تم میں کم کم پہ میں کم تم تاریخ اگر نہ شکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے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 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو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 129. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 لِأَن أكون أول اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں اخاف ان عصيت عذاب يوم کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے قل اعبد مخلصا له کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں قوسری وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد ان کے اوپر تو آگ کے صاحبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو ان الى اللہ لهم فبشر اور جنہوں نے اس سے اشتناب کیا کہ بتوں کو پوجے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو اللہ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 بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گی لینی لینا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يثلف الله الميعاد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 اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا الم تریاتی ڈوبی زور تم میں ڈوبی زور ثَلَفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 ذِكْرِ فِي بھلا جس جی شخص کسی نا اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ سریح گمراہی میں ہیں الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو, کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں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 جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تقزیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی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 اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑے یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں لَهُمَّا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 اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں دلو بی اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قُلْ أَفَرَأَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكَاتُ رَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ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 تَعْلَمُونَ <سلام> کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا عَذَابٌ <سلام>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 وما أنت عليهم بوكيد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 يُمْسِكُ كُلَّ نَفْسٍ قَضَاءٌ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُسِرُّ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 والا لا يملكون شيئا کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں کہو کہ خا وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں ان لله الشفاعه جميعا لهم ملك السموات والارض کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ کے اختیار میں ہے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 اشتركوا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 وَبَذَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم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 تقیب کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا او تقول لو ان هدانی من یا یہ کہنے لگے کی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا اؤ تکو لہین تر العذاب لو ان ذی کرت فاكون من المحسنین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 کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُم <يحزنون> اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نغمناک ہوں گے او على ولی شعیو کی اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی وہ ہر چیز کا نگران ہے لو مقوار دوسرے والارض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 کہہ دو کہ اے نادانوں تم اس سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں وَلَقَدْ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ عَمَلُكَ مِنَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف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 بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو دیا سبحانه وتعالى صبح تشریف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 تو فورن سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اشرق تیل اب نوری عبی اب نبی نسو کئی نو بل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 اتيكم رسل منكم وقال لهم خذنا تبا الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم ليومكم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 111. اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 112. حتى إذا جاءوها وَقَالَ أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم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 تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين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 بالحق الحمد رب العالمين تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے